جی زانی کی سزا سنسار ہے جی زانی جی کی سزا تو سنسار ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک موقع پر مطا کی اجازت دی تو یہ صحیح ہے کہ نہیں پہلے کیا لیفظ کہنے زانی کی سزا تو سنسار ہے نا تو کچھ جی لوگ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ نے جائز کر دیا اصل مسئلہ یہ ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ کمارا آدمی اگر زنا کرے تو اس پر تازیر ہے سزا ہے اور شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتے کہ کرے تو اس کو ہے یہ جو متا کا معاملہ میں غزو خیبر کے بعد حضور علیہ نے دو چیزوں سے منع فرمایا دو چیزیں اور متا کرنے سے منع فرما دیا گوہ ایک جانور ہے جیسے چھپکلی ہوتا ہے سانڈا کوئی دو گس کا ڈھائی گس کا ہوتا ہے اور اس کو ڈاکو استعمال کرتے ہیں اس کے کمر میں رسی باندھ کر اس کو اس طریقے سے گھما کر کے جب پھینکتے ہیں تو وہ دیوار پر چپک جاتا وہ اتنا طاقتور کسی دیوار پر چپک جائے قلعے کی دیوار پر تو پوری فوج چڑھ جائے رسی سے تو تو وہ پوری جائے اس کو لوگ کھاتے تھے تو اس سے منع فرمایا اور متاثر بھی منع فرما دیا اب اسلام میں متا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں جائز ہیں وہ شیعہ حضرات ہیں ان کے نزدیک وہ جائز بھی ہے بلکہ ایک ان کی کتاب ہے شاہ اس کا نام حوالہ نوٹ ہے برحان المطع عالم نام ہے جس نے ایک مرتبہ مطاع تو وہ حضرت علی کا درجہ پائے گا جس نے دو مرتبہ مطاق تو امام حسن کا درجہ پائے گا جس نے تین مرتبہ مطالع کیا وہ امام حسین کا درجہ پائے گا چار پانچ مرتبہ مطاق کرنے سے تو, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر تک معاملہ چلا جائے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں اور مطالعہ مانا یہ 5 منٹ کا نکاح ٹھیک ہے نا ہاں یہ ابھی بھی بیٹھ بی بی جائیں آپ صلاح صفائی کر لیں اور بعد فراغت کے آپ اس کو چھوڑ دیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں اپنے علم کی باق, جتنی بدکار ہیں سب اور سب کے پاس متا کے لائسنس ہیں تاکہ حدود آرڈیننس میں ان کے ایف آئی آر نہیں کٹے کی جی ہمارا مذہبی مسئلہ جتنی عورتیں ہیں سب اپنے آپ کو شیعہ بتاتی ہیں اور ان کے پاس باد متا لائسنس ہیں کہ ابھی اگر کوئی بتکاری میں پکڑا جاتا کہیں جی یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے اور ہمیں نہ ایف آئی آر کٹے گی نہ سد اب تو متاو تب کیا اب تو جب حدود آرڈیننس پرویز مشرف صاحب نے بالکل آسان کر دیے شناختی کارڈ پہ ضمانت ہو جائے یہ تو متا باب باپ آ گیا اب سمجھے تو یہ ہے کہ اس کو حضور نے سری منع فرمایا سات ہجری کو اس کی ممانیت ہے اور اس پر بے شمار کتابیں ہمارے اکابر علماء نے لکھی ہیں اور آپ اگر جاننا چاہتے مولانا اشرف سیالوی صاحب کی بڑی ذخین کتاب ان کے تمام سوالات کا جواب اور ساری چیزوں کو انہوں نے کھول کر کے بیان کر دیا کہ مطالع اب ہماری شریعت میں جائز نہیں